الله <تصفيق> على اولياءه وارثين للتبليغ الحق سبحان الله سبحان الله والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين الله. سبحان الله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید محمد عبد الرزاق شاہ صاحب دیگر سعادات کرام اللہ ہو جگان ہو شریف کی برکت سے اور چاہے ہمدان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت پاک کی برکت سے ہماری سب کی دنیا اثرت بہتر بنائے دوستان گرامی ہمدان سید امیر کبیر علی حمدانی رضی اللہ تعالیانو کا پہلی مرتبہ شاہ صاحب کی توجہ دلانے سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے الحمد للہ دوران مطالعہ دل اور زبان یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ جس طرح ہمارے ہندوستان میں داتا علی حجویری ردی اللہ ہوتا اعلی کا مقام ہے اسی طرح کشمیر اور تاجکستان ان علاقوں میں سید علی ہمدانی کا مقام ہے اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ آپ کے سمجھانے کے لیے داتا علی ہجویری کی مثال کافی ہے بر و کبیرا ناچیر ان کی زندگی شریف کے سمندر سے آپ کو چند قیمتی موتی پیش کر سکے گا ورنہ آپ کی زندگی شریف کا احاطہ مجھے ایسے ناممکن لگ رہا ہے جس طرح سمندر کا آتا نامکن جو میں کہہ رہا ہوں حقیقت کہہ رہا ہوں کوئی خوش آمد مقصود نہیں ہے ساداتے کرام میں ایران کی سرزمین پر اللہ شان شاہ نے آپ کے نورانی وجود با مسعود کو ظاہر فرمایا ہمدان تہران کے ساتھ کچھ میلوں کے فاصلے پہ مشہور شہر ہے تاریخی شہر ہے اس میں چاہے ہمدان رضی اللہ ہوتا اعلی کی ولادت پیدائش ہوئی جڑی جس کی وجہ سے آپ کو شاہے ہمدان کہا جاتا ہے آپ سے یہ دیں آل رسول ہیں آٹھویں می صدی میں آٹھویں می صدی میں آپ کی زندگی شریف کی ابتدا اور ہوگی ہے آپ کا دور ولایت کا دور تھا آپ کے دور میں نام بر اولیا کرام ہوئے ہیں حضور بابا فرید رضی اللہ ہوتا عنہ کے ہو کے خلافا کا دور ہے جہانیاں جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے بخاری سید جتنے بھی ہیں وہ اچھ شریف کے سید جلال الدین بخاری سرخ پوش رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں شجرہ نسبت بخاری سیدوں کا جلال الدین بکاری اوچوی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے سید اشرف الاولیاء اشرف جہانگیر سمنانی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے بابا بیا کی کی آلہ سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے یعنی عجیب ولایت کا سنہری دور اور زمانہ تھا جس وقت اللہ پاک نے شاہ ہمدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظاہر فرمائے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کے خلفاء میں اشرفیہ آپ کے حالات پہ کتاب ہے شیخ یمنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مبارک دور کے اندر حضرت علی حمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود میں اسلام کی شما اور روشنی نہیں پہنچی تھی آپ کا وجود ان علاقوں میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق کے لیے بہترین شمع ہدایت بن کر پہنچا ان کا زیادہ تر تعارف شری نگر کشمیر بلتستان تاجکستان اور بخارا کے ساتھ ایران کے علاقوں میں خوراسان کے علاقوں میں ہے ہمارے پاکستان میں آپ کا تعارف شریف اتنا زیادہ نہیں ہے یہ ناچیز کو اللہ پاک نے شرف بخشا کہ پاکستان میں ان کا مبارک تعارف پیش کر رہا ہوں نار تقیب نارائن رسالت نارائ تاکیق نارا روسیا شاہے ہم دوستان گرامی ان کی زندگی شریف ان کی زندگی شریف کے تمام پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کرنا میرے پاس کی بات نہیں ہے اس ایک نشست اور محفل میں ان کی زندگی شریف کے تمام پہلوؤں کو پیش کرنا کس یہ میرے پاس کی بات نہیں ہے اس وقت میں جس چیز کی ضرورت سمجھتا ہوں آپ کا ذکر شریف صرف اور صرف دو پہلوؤں سے کروں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک تو آپ کے عقیدے شریف کے حوالے سے دوسرا آپ کی تعلیمات کیا ہوا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ حضرات کو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ کے عقیدے اور تعلیمات سننے کے بعد خوب تسلی اور تشفی ہوگی اور اطمینان ہوگا کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارے سشتی بزرگوں کا جو سبق آپ کے پاس پہنچا ہوا ہے وہ بالکل حق ہے اور اس پر تمام اولیاء شاہ ہمدان سے لے کر بھی سب اسی پرکار بن چلے آ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں اس تنہائی کے دور میں اس تنہائی کے دور میں آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے تمام اولیاء آپ کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے شاہ ہمدان ردی اللہ تعالیٰ لو آپ کو آپ کے ساتھ نظر آئیں گے ہیں جی اس میدان میں آپ تنہا نہیں ہوں گے انشاءاللہ اللہ تو آپ کے دل کو مطمئن رکھنا اور مطمئن کرنا اور مخالفوں کا منہ بند کرنا ایک یہ مقصد ہے دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی ذات شریف کو آپ کی ذات شریف کو آہل سنت و جماعت مذہب حق کے علاوہ کسی اور مذہب با, مذہب کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں آپ کی ذات کو وہ بدنام کرنا چاہتے ہیں آہل سنت و جماعت مذہب حق کے علاوہ باطل مذہبوں کی طرف کھینچ کر آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں آپ کی زندگی پاک پر ناپاک تھبا لگانا چاہتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ کے اس بیان کے بعد ان لوگوں کے دانت کٹھے ہو جائے. है, है, سبحان اللہ ان کے تمام مسائل خبیصہ ناکام ہو جائے دنیا پر یہ بات آیا ہو جائے گی کہ شاہ حمدان رضی اللہ تعالیٰ الی سنت و جماعت کے شیخ ہیں اعلی سنت و جماعت کے علاوہ کسی بھی مذہب کے ساتھ دور کا بھی ان کا تعلق نہیں ہے نہ دشمنان صحابہ سے ان کا رشتہ ہے نہ دشمنان اولیاء سے ان کا تعلق ہے آپ کا دامن شریف تمام غلطوں سے پاک ہے اور صرف اور صرف مذہب حق کی پاکی الحمد ان کی زندگی شریف کی پہچان سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے دوستوں سبحان اللہ یہ دو مقصد ہیں ایک آپ کو مطمئن رکھنا ایک دوسروں کے دان سبحان اللہ لہذا ان کی زندگی شریف کی کرامات آپ کے کمالات ان کی طرف میں زیادہ تر نہیں جاؤں گا تاکہ یہ دو اہم مقصد حاصل ہو سکیں ادھر جاتا ہوں تو وہ ایک الگ موضوع ہے کراماد کمالات اور آپ کی شان کا موضوع ایک الگ موضوع ہے اس وقت آپ کے عقیدے اور طالبات کا موضوع پیش کرنا چاہتا ہوں ان شاء اللہ, اللہ الرحمان کسی اور موقع پر صرف اور صرف اللہ کے فضل سے مدد سے آپ کی شان اور کمالات کو بیان کروں میں بہت پریشان ہوں اس وجہ سے کہ ان کی زندگی بہت وسیع ہے اور وقت بھی دلیل ہے اور میری زبان بھی تصیر ہے تو میں پریشان ہوں وہ ساری چیزیں کیسے جمع کروں لہذا میں اس وقت صرف اور صرف یہ دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک ان کا عقیدہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی ذات شریف کو بد مذہب لوگ کس طرح اللہ اپنی طرف منصوب کر کے خراب کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ان ہمیشہ پاک رہے گا اور ناچیز کی خدمت یہ ضرور رنگ دکھائے گی دوستان کی رامی شاہ ہمدان رضی اللہ تعالانو اتنا بات ضرور کروں گا کہ آپ کا سلسلہ کب رویہ ہے حضور شیخ نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیانو کے سلسلے کے شیخ محمود مددقانی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہیں شیخ نجم الدین کبرا آپ کو اس وجہ سے کبرا کہتے تھے کہ اس کی صفت معروف ہے ادبامت القبرا اس کا موصوف معروف ہے اس کا موصوف معذوف ہے ادبت القبرا بڑی مصیبت ہے بڑی مصیبت اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا کہ آپ جب پڑھتے تھے تو مناظرے کے اندر آپ مقابل اور حریف کے لیے بڑی مصیبت بن جاتا نارائن سالت نارائ علماء سن استاد استادر ملتے مفتی فل احمد جس کی حضور قیبلہ خواجہ محمد شفی اجپال آسانہ علیہ امام بابا شریف آستانہ عالیہ ہمدان شریف دوستوں شیخ نجب الدین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کی زندگی شریف خود ایک موضوع ہے چاہے ہمدان رضی اللہ تعالیٰ نو آپ اپنے دور کے بہت جید عالم ہیں آپ کا گھرانہ حاکم گھرانا ہے آپ کے والد گرامی سید شہابین اپنے علاقے کے حاکم تھے لیکن حاکم ہونے کے باوجود درویشی پسند ہے. اللہ اکبر و قبیرہ تو اللہ پاک نے آپ کو بیٹا ایسا دیا کہ جب, جب, جب, جب آپ کے دور کے حاکم نے بلایا کہا کہ تُو میری حکومت ختم کرنے کے درپے ہے اور سنا ہے کہ تُو حکومت لینے کے چکر میں ہے آپ نے فرمایا میں تو دونوں جہان اللہ کے لیے چھوڑ چکا ہوں تو اپنی بادشاہی کی بات کرتا ہے میں نے دنیا بھی چھوڑ دی آخرت بھی چھوڑ دی صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں بس اللہ اس قدر آپ درویش تھے بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ درویش وہ ہوتا ہے سناؤ آپ فرمایا کرتے تھے درویش وہ ہے فقیر وہ ہے فرمایا صوفی وہ ہے کہ اللہ پاک اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہان دے وہ دنیا کافروں کو دے دے بات کو سمجھنا آپ فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو دونوں جہان اگر دے دے تو دنیا کافروں کو دے دے آخرت مومنوں کو دے دے اور خود خالی ہو کر اپنے لیے دکھ اور مصیبت پسند کرے جس کو اللہ عاشق کے لیے پسند کرتا ہے ذوق اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کبیرہ یہ آپ نے شیخ علی حمدانی رضی اللہ تعالی عنو نے فقیر اور صوفی کے دل کے حال اور دل کے نظریے کو بیان فرمایا کہ اس کے دل کا حال اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے اللہ دو جہان دے دے تو دنیا کافروں کو دے دوں گا کیونکہ دنیا کا کتا ہوتا ہے نا دنیا کافروں کو دے دوں گا آخرت مومنوں کو دے دوں گا کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اور آلہ ہے تو آخرت مومنوں کو دے دوں گا اور اپنے لیے صرف درد پسند کروں گا اللہ <al> <squeeze> ایمان سے کہتا ہوں اگر اس جہان میں ناچیر نے اپنی آنکھ سے کوئی ایسے ہی حال اور مقام کا بندہ دیکھا ہے نا تو بڑے ادر سال تکبیر رسالت کہا کی نو سیا حضور محمد کی مرا خاجا محمد شفیر اجفال آپ بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم تھے آپ کی بہت تصنیفات ہیں اور ایمان سے کہتا ہوں میں نے کشفر معجوم شریف بھی پڑھی ہے اور ادھر آپ کی کتابوں میں کا بھی مطالعہ کیا ہے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا میں کہ آپ کا کلام تاتالی ہجویری کے کلام کے ساتھ ملتا ہے۔ आहा, आहा, اتنا پختہ کلام کرتے ہیں اتنا پختہ آپ کا رسالہ ہے خطوط جو ہے نا اس کے اندر آپ نے جب خطوط پر بات فرمائی ہے سبحان اللہ بڑے بڑے بزرگوں کا میں نے کلام پڑھا ہے لیکن اتنا آسان اور حقیقت بیان کرنے والا حقیقت کے او بالکل اوپر پہنچا دینے والا کلام میں نے کسی کا نہیں پڑھا دوستو جو میں بیان کروں گا ان کی کتابوں سے بیان کروں گا زیادہ تر میرا باقد جو میں موضوع پیش کر رہا ہوں اس موضوع کا مافذ ان کی یہ مشہور زمانہ کتاب ہے ذخیرت الوانہ فوٹو کافی ہے میرے پاس ایران کی چھپی ہوئی ہے ایران کی چھپی ہوئی ہے ایران کے شیوں کی طرف سے چھپی ہوئی ہے اس سے آپ کا عصیدہ اور آپ کی تعلیمات پیش کروں گا دوسری کتاب مشہور زمانہ کتاب ہے اللہ اور اخبار و کبیر اب مجھے پہلے علم نہیں تھا یہ جی کتاب ان کی ہے اور فتحیہ شریف یہ دنیا میں مشہور ہے بڑے بڑے اولیاء کرام غوث کتب ابدال جو ہیں اس کتاب کا وظیفہ رکھتے ہیں یہ وظائف کی کتاب ہے اندازہ لگائے شاہ ولی اللہ محدود سے دلوی رضی اللہ تعالی عنہ الانتباہ فی صلاح اولیا کے اندر اس کتاب مبارک کا ورد کی کتابوں میں خصوصی ذکر فرمایا تاجدار گولڈا جیسے بزرگ کون کون سے زبانے کے بزرگ بتاؤں اور آد شریف کے بڑے بڑے غوث کتب ابدال اس کتاب کا ورد رکھتے ہیں یہ چودہ سو بزرگوں سے حاصل کیے ہوئے ورد آپ نے جمع کیے کیونکہ آپ بہت بڑے سیاح ہوئے ہیں ہاں جی پوری دنیا اپنے خوبیا مخدوم جانیاں جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح یہ بھی جہاں گشت ان کے خلیفے تھے شیخ اشرف جہانگیر شمنانی انڈیا میں ہیں ان کو بھی جہانگیر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بھی جان گھومتے رہے ہیں یہ بھی جان گرے چودہ سو اولیا کرام کے وردوں کو جمع کیا تو اولاد فتحیہ شریف بنی ہے یہ اولیاء کا ورد ہے اس کو پڑھ پڑھ کے مقامات اپنے حاصل کرتے ہیں جی دوسری یہ مبارک کتاب ہے اس کی شرح ہے میرے پاس یہ ہاتھ میں وہ خالی نہیں ہے اس کی شرح فارسی میں ساتھ ہے جی اولاد فتحیہ شریف دوسرا ماخذ عقیدے کا یہ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ احوال و آثار و اشعار میر سید علی ہمدانی پاش رسالہ ازوئے یہ بھی ایران سے چھپی ہوئی ہے اور پاکستان اور ایران حکومت دونوں دونوں کے تعاون اور اشتراک سے یہ چھاپی گئی ہے مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان والوں نے شائع کی ہے اس کے اندر شیخ علی ہمدان رضی اللہ تعالیٰ کے چھ مبارک رسالے ہیں چھ مبارک رسالے ہیں ان سے بھی کچھ نہ کچھ پیش کروں ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے قلندر اقبال انہوں نے جاوید نامہ میں جاوید نامہ میں یہ پورا عنوان دیا ہے زیارت امیر کبیر حضرت سید علی ہمدانی و ملا طاہر بنی کشمیری اللہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کتنی عظیم شخصیت سبحان ہے سبحان یہ شاہ ہمدان کا عنوان ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ ان کے سامنے اقبال زندہ روز زندہ, زندہ بچہ بن گئے اپنے آپ کو بچہ کہہ رہے ہیں ان کو بزرگ اور شاید کہہ رہے ہیں ان کی بارگاہ میں اپنے روحانی مشکلات رکھتے ہیں سوالات رکھتے ہیں اور وہ پھر ان کا جواب دیتے ہیں علامہ اقبال نے اس کو نظم کیا ہوا ہے اللہ لیکن افسوس کے ساتھ میں اس چیز کا بھی اظہار کرتا چلوں کہ کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے ان پر پی ایچ ڈی کی ہے اور پی ایچ ڈی کا رسالہ ایک مقالہ میرے پاس ہے مکالہ تحقیق پر ایم فی علوم اسلامیہ سید علی ہمدانی کی تعلیمی تربیتی اور ثقافتی سرگرمیوں کا تحقیقی مطالعہ ہزارہ یونیورسٹی مانسرا سے کسی نے کی ہے اس کے اندر خواب کی زندگی کو صحیح پیش کرنے کی بجائے اس کو مسق کر کے پیش کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کا کوئی بیان کرنے والا ہوتا ہے نا وہ اگلے کو اسی طرح ہی پیش کرتا ہے ہاں جی تو کیونکہ مقالہ نگار ایسے ہی ہے انہوں نے ان کو اسی طرح ہی پیش کیا جس طرح وہ خود ہے اسی طرح پیش کیا افسوس ہے آپ کی زندگی کو بگاڑ کے رکھ دیا ایمان سے آپ کی شخصیت کو داغدار کر دیا ہے ایسے ایسے گندے تھبے ان کی زندگی پہ لگائے ہیں سوچ نہیں سکتے میں چلتے چلتے انشاءاللہ شاء اللہ نشاندہی کروں گا شاہ ہمدان کا تذکرہ ہو تو یہ ہم چیوں کی زبان سے ہی اچھا لگے گا انشاءاللہ شاء دیکھنا بیان کروں گا آپ دیکھ لینا اللہ اکبر و کبھی گا اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ چار یا حجیب ذخیرت البلو میں اس کتاب کو میں اس کتاب کو سامنے رکھ کے آپ کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں جو کتاب متباد کریں جس کے اندر جس کے اندر کوئی ملاوٹ کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا متوازن حضور سیدنا شیخ جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب نفحات الانس میں آپ کا ذکر خیر موجود ہے اور یہ کتاب ذخیرت الملوک کا بھی ذکر موجود ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ کچھ کتابیں آپ کی طرف ایسی منسوخ ہیں کہ جن کو دل نہیں مان رہا کیونکہ شخصیت بہت بڑی ہے اور مثلاً المبت فی القربہ ایک کتاب ہے اس کے اندر موضوعات تعلمی کی بہت زیادہ ہیں اور اتنے بڑے شخص کی شخص... شخصیت جو ہے نا اس کا تقاضہ یہ جی ہے کہ جو روایتی موضوعات ہیں, ہیں ان کی کتاب میں اگر اتفاق سے کوئی آ جائے تو اور بات ہے لیکن کثرت سے آنا یہ ان کی شان کے خلاف ہے اس وجہ سے مجھے وہ کتاب مشکوک لگ رہی ہے ٹھیک ہے اور ویسے اگر غایت و معیقال کے طریقے پر یہ کہہ دیا جائے کہ تصاہل فضائل کے اندر ایسا کر لیا جاتا تھا تو اور بات ہے لیکن پھر بھی آپ کی شان اور آپ کی شخصیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی کتاب ان کی طرف منصوب نہیں ہونی چاہیے لیجیے سب سے پہلے میں آپ کا عقیدہ بیان کرنے کے لیے آپ کا عقیدہ بیان کرنے کے لیے اور آد فتحیہ شریف یہ بھی متواتر ہے کیونکہ تمام اولیاء کا معمول رہا ہے اور آد فتح شریف سے یہ ثابت کروں گا کہ آپ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں اور یا رسول اللہ کا ورد رکھنے والے ہیں。جب آپ یا رسول اللہ کا ورد رکھنے والے ہیں تو یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہنے والے یا رسول اللہ کے ورد کو شرک کہنے والے آپ کی شخصیت سے دور رہیں اللہ فتحیہ شریف کے اندر یہ جو میرے پاس شرح ہے نا ملا محمد جعفر صاحب جعفری اور منشی نول کشور کے کتب خانے کی چھپی ہوئی ہے منشی نول کشور ہندوستان میں ایک نول کشور ہندو تھا اس کا کتب خانہ تھا بہت بڑا اس کتب خانے سے یہ چھپی کتاب ہے اس اورد فتحیہ کے اندر صفحہ نمبر ایک سو چھے پر یہ ورت موجود ہے سلاد والسلام علیہ یا رسول اللہ سلاد والسلام علیہ یا حبیب اللہ اسلاد والسلام علیہ یا خلیل اللہ السل وسلام علیکم نبي الله اللہ السل و السلام علیکم یا صفی اللہ السلاد وسلام علیکم یا خیرت الفلہد وسلام علیکم یا من اختار اللہ السلاد وسلام علیکم ارسل اللہ یا من ارسل الله السلاد وسلام علیکم یا من سن اللہ السلام السلام علیکم اللہ السلام علیکہ یا من علیکم اللہ السلاد السلام علیک سید المرسلیم السلاد السلام علیکم امام المطیم السلام علیکہ یا خاتم السلام علیکم النبی السلاد السلام علیکع المبی السلاد السلام علیکم رسول رب اللہ نار تخ نی سال نارا چھ نارسی استاد مترفلا مبالک مفتی بولے مسجد کی صاحب حضور کی بلا خادم محمد شفیع اجپال آسان امام بابا شریف آسان شریف بولے سن میرے بھائیو جو لوگ ایسے ایسے ورد کو شرکیہ ورد کہتے ہیں اور مشرک ہونے کے فتوے لگاتے ہیں ان کا حق نہیں بنتا کہ شاہ حمدان کا نام لیں شاہ ہمدان ان کے مذہب کے مطابق مشرق ہے. شاہ ہمدان ان کے مذہب کے مطابق مشرق ہے. یہ ہم سننی ہے کہ جن کے مذہب کے مطابق وہ اپنے زمانے کا ولی ہے. حد حد حد. سبحان اللہ سبحان ہے اللہ. اللہ بہت برویہ سمجھ آ گئی ہے دوستو اب آتے ہیں کچھ لوگ جو دشمن صحابہ ہیں جو دشمن ہیں وہ آپ کو وہ آپ کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں خود ان کے سائے تھلے چھپنا چاہتے ہیں خبردار ایسا نہیں ہو سکتا میں ذخیرت الملوک سے پیش کرتا ہوں آپ نبی کے چار یاروں کے غلام میں <concurrent> اور, اور, اور, اور اپنے اپنے عقیدت مندوں کو سبق دیتے ہیں کہ خبردار áad, اپنی اولاد کو اہل سنت و کا مذہب ہی سکھانا ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ بولو بولوان اللہ پہلے, پہلے, پہلے اس مبارک کتاب سے اہل سنت و کے مذہب سکھانے کی بات دکھاتا ہوں ذرا جی جی جی. بولیں سبحان اللہ, اللہ. تو وہ ہے اللہ یا رسول اللہ اللہ ہو خبر جی سبحان اللہ اس مبارک کتاب کا باب شہاروں سوٹِ باب کے اندر یہ ایرانی چھاپا جو ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو اکتر پر لکھتے ہیں شرطِ پنجم تعلیم اللہ تعالیٰ یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم اہلیکم نام میں فرمایت کہ آن کسانے جو ایمان آور ہے چنا کے لفظائے خضراز آتش دوزق میں رہانے لفظائے اہل خضرا ہم میرے ہانے پر ہر مومن واجب کے کہ اہل خضرا آج موتاقہ دے اہل سنت اس از عمور دین المور تعلیم کنت وہ اشارہ الزاب و گرفتاری آخرترسان اللہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں والدین کے فرض بتا رہے ہیں اولاد کے متعلق والدین پر کیا فرض لاگو ہوتا ہے کیا ذمہ داری لاگو ہوتی ہے فرماتے ہیں چوتھی چوتھی شرط تعلیم ہے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں آگے فرماتے ہیں اللہ جلاہ شان ہو آیت پاک پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں پر ہر مومن واجب ہے ہر مسلمان مسلمان ہر مسلمان ہر مومن, پر ہر مومن پر ہر مومن پر واجب ہے ہر مومن پر واجب ہے ہر مومن پر واجب ہے, پر واجب ہے, پر واجب ہے کہ اہل خود را آدے اہل سنت از مور دین تعلیم کلت فرمایا ہر مومن تے واجب ہے کہ اہل سنت و کا جو عقیدہ ہے اپنی اولاد نو Oh, he's he the faith Nare takbir Nare rukhanat Nare پکے چکے کوئی خرابی نہیں ادبی نہیں ہر تارے لگ اللہ اکبر پھر سنو مومن کا لفظ یہاں آپ کا استعمال کرنا یہ بھی ایک عجیب اشارہ دے رہا ہے کہ جو مومن ہے اس پر واجب ہے کہ عقیدہ اہل سنت اپنی اولاد کو سکھائے چاہے ہم دان فارما رہے ہر مومن پر واجب ہے معلوم ہوا کوئی دشمن صحابہ مومنوں کا نام نہیں لے سکتا مومن کا نام دشمن صحابہ نہیں لے سکتا مومن, مومن کا نام صرف خاص ہے اور اللہ کے نزدیک تو صرف اور صرف اور شاہ امدان کے نزدیک صرف اور صرف خال سنت کے ساتھ خاص توجہ ہے دیجیے دوستو اس کے بعد اس کے بعد ہو اربا اور اما عائشہ چار خلیفوں کا ذکر کیونکہ یہ کتاب ہے ذخیرت الملوم یعنی بادشاہوں کا ذخیرہ اس کتاب کے اندر آپ نے کن لوگوں کو سبق دیا بادشاہوں کو اور عام مسلمانوں کو عوام کو اور حکمرانوں کو سبحان اللہ. یعنی تہذیب اخلاق سب کو سبق دیا اور سیاست مدنیہ حکام کو سبق دیا تو کیونکہ اس کتاب کا نام ذخیرت الملوک ہے تو آپ فرماتے ہیں حکمرانوں پر فرض فرد بنتا ہے کہ وہ چار خلیفوں کے سنت طریقے پر چلے خلفا ایرا شدید کے طریقے پر چلے ایمان سے بدلاؤ اگر دشمنی سے ہوتے تو چار خلیفوں کا ذکر کیسے کرتے سمجھ نہیں آ رہی آپ تو چار خلفا کا ذکر خیر کر رہے ہیں یہ سفر نمبر بتاتا ہوں ایک سو چوبیس ہے یہ دیکھیں باب باپ ایسے درم کار میں اخلاق و وجوب کے حق کے ماںشاہ بصیرت خلف آئرا شدین کے پیشوائے سلاطین اہل اسلام ببتائے حکام ملوک کے نام فرماتے ہیں یہ تیسرا باپ بنایا کہ جو حکمران ہے بادشاہ وہ خلفائے راشدین کی سیرت پر چلے جو خلفائے راشدین اہل اسلام کے بادشاہوں کے پیشوا ہے آتموں کے مبتدا ہے بادشاہوں کے مقتضا پیشوا خلفائے راشدین ہیں معلوم ہوا جو ابو بکر عمر عثمان کو کافر کہنے والے ہیں ان کالی ہمدانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا نعرہ تفصیل نعرہ سال محمد فضل احمد چشتی صاحب حضور قبلا خواجہ محمد شفیع راجپال آسان عالیہ مابا باشریف عمر بن خطاب کی کتنی روایتیں انہوں نے کتنی حدیثیں عمر بن خطاب کی اپنی کتاب میں ذکر کر کتنی حدیث ایمان سے کہتا. جگہ جگہ حضرت عمر اور رنگما ایسا سٹی سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار پھر تو کتنا عجیب بدماشی ہے کہ کوئی اتنے بڑے بزرگوں کو اتنے بڑے صحابہ کرام کے غلاموں کو دشمن صاحبہ ثابت کرنے کی کوشش کرے یار اتنا بڑی بے شرمی ہے کتنی عجیب بات ہے سمجھ نہیں آ رہی بات اب اگلی بات ذرا سمجھیں اللہ اکبر و کبیرہ ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں حضرت حامر بن عاص حضرت عامر بن آزر یہ صافی جن کے بیٹے حضرت عبداللہ بن آمر بن آز فاتح مصر ہیں وہ بھی صافی ہیں حضرت عبداللہ بن آمر صابی ہیں فاتح مصر ہیں حضرت عامر بن آز یہ بھی صابی ہیں یہ باپ بیٹا حضرت معاویہ کی تر... کے ساتھیوں میں سے ہیں باپ بیٹا دونوں حضرت معاویہ کے ساتھیوں میں سے سفین میں یہ حضرت معاویہ کی جانب سے مولا علی کے ساتھ نہیں تھے اب بات تو سمجھنا شاہ ہمدان میں ڈھونڈتا رہا میں ڈھونڈتا رہا کہ دیکھوں حضرت معاویہ کی جانب سے جو صحابہ کرام تھے ان سے بھی روایتیں انہوں نے لیے ہیں کہ نہیں تو حضرت امر بن آز کی حدیث انہوں نے ذکر کی اور بڑے تعجب کرنا ذرا بات پر جی تعجب کرنا انتہائی تعجب انگیز بات ہے شاہ حمدان نے حضرت امر بن آز کی حدیث لی اور ان کے نام کے ساتھ ذکر کیا رت یلاہ تعالی عنہ ہو اور یہ کتاب کیونکہ ایران سے چھپی ہے تو اس نے رضی اللہ تعالیٰ اوپر سے اٹھا لیا اور نیچے نشان دے دیا اور لکھ لیا کہ فلان اس میں اس طرح ہے افسوس ہے افسوس ہے ایران والوں نے غصہ نکال لیا لیکن الحمدللہ شاہ ہمدان سننی تھے انہوں نے حضرت امر بداز کی اسی طرح عزت کی جس طرح اہل سنت کا اشارہ دے کر نیچے لکھا رضی اللہ اور لکھا میم کا, میم کا رمز اشارہ دیا جو بتا رہا ہے کسی نسخے کے بات کر رہا ہے اب کیا ہوا کہ جو دشمن صاحبی تھا کوئی کتاب لکھنے والا اس نے رضی اللہ عنہ اڑا دیا اور شاہ ہمدان نے لکھا ہوا تھا معلوم ہوا حضرت شاہ ہمدان یہ مولا علی پاک کے اتنا بڑے عاشق ہیں سوچ نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ دوسری طرف والے صحابہ وہ بھی اتحادی تطا والے تھے لہذا ان کے خلاف کسی طرح کی زبان نہیں کھولنی ان کی تعظیم بھی فرض ہے جس طرح کے اہل بیٹھ کی تعظیم ضروری ہے اسی طرح ان کی تعظیم کرنا بھی فرض اور ضروری ہے نارا تقدی اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو شاہ امدان کی اولاد کہتے ہیں اور پھر ان کا مذہب چھوڑ چکے ہیں اور شرم آنی چاہیے ماہو اکبر اللہ اکبر واہ اکبر, اکبر، نارائ تقدیر نارائ نارائ نارائ ہے پتا نہیںر کو یہ کتاب یہ کتابیں جو ہے نا ہمارے آل سطح وجواد کی چھاپنے کی ضرورت کیسے ہوتی ہے پتا نہیں یہ دلیری کیوں کرتے ہیں کاروبار ہے ان کا کاروبار کے لیے مجبور ہوتے ہوں گے ورنہ ایمان سے بتائیں اتنے بزرگ کی کتاب میں تعریف کرنا رضی اللہ عنہ لکھا ہوا جو ان کے عقیدے کا بہترین مظہر ہے عقیدے کو ظاہر کرتا ہے حضرت معاویہ کے اس ساتھی صاحبہ کے متعلق شاہے کیا نظریہ رکھتے ہیں اللہ اکبر ظاہر کر رہا ہے اس کو اڑا دیا یار اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چشتی کے ہاتھ میں آ جائے گی اب کیا ملا تمہیں بھائی تم تو بدنام ہو گئے دنیا میں یحرفون ہر رفون القل طالبات کو اپنی جگہ سے ہٹاتے ہو یہ تعریف ہے تمہارا حق بنتا تھا جس طرح حضرت شاہ امدان نے لکھا اسی طرح تم لکھ توجہ ہے سبحان اللہ اور اگلی بات پہ غور کرو یہ عقیدہ ہو گیا آپ کا دامن دونوں گلاسوں سے پاک ثابت ہوئے سبحانند بے شک بے شک دشمنا نے اور دشمنا نے صحما سبحانند دونوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں بے شک عقیدہ صاف ہو گیا پکے اہل سنت و جماعت کے امام اور شیخ ثابت ہوئے سبحان اللہ ٹھیک ہے بھائی اب دوسری طرف آتے ہیں آپ کی تعلیمات سبحان اللہ آپ نے اپنے عقیدت مندوں کو اپنی اولاد شریف کو اپنے تعلق داروں کو مسلمانوں کو کیا کیا تعلیم اور سبق دیے ہیں وہ تھوڑے سنانا چاہتا ہوں بولو ذرا سبحان اللہ بولو اللہ اکبر و کبیرہ دیکھیں میرے بھائی آپ نے ایک باپ باندھا ہے ذخیرت الملوک کے اندر اس باپ کے اندر کچھ فصلیں آپ نے والدین کے متعلق اس کے اندر تعلیمات چھوڑی ہیں کہ وہ اولاد کے متعلق کیا اولاد کے متعلق ان کو کیا کرنا چاہیے اولاد کے ان پر کیا حقوق زبردست بات بھائی کیا بات یہ ہمارے دوست محمد سلیم یاد صاحب وہ ہم درویشوں کی شان بتا رہے تھے نعرہ غیرت نعرہ غیرت درویشوں کی شان درویشاں دی شان نارا غیر یعنی کیا مطلب کہ حضرت صاحب کے درویشوں کی پہچان ہے غیرت <صبح> <صبح> اللہ میں وہ والدین کے متعلق جو آپ نے لکھا ہے وہ بعد میں سناتا ہوں پہلے میں چاہے ہم کا غیرت کا سبق سناتا ہوں کیا یہ سبق سننے کے بعد ان کے متوسلین ان کے متعلقین ان کے عقیدت مند ان کی اہل نسبت اہل نصب ہیں ان کو پھر شیشہ ہوگا کہ ہم شاہ ہمدان کے ساتھ کتنی نسبت اور تعلق رکھتے ہیں سبحان اللہ پھر پتا چلے گا جب. نارائے تقبیر نارائ رسالت نارائ تحقیر نارائ روسیا ہالے سن سنت استاد مدر حضرت چلا ممارا مفتی فضرے احمد شی صاحب حضور کی بلا خواجہ محمد شفیل اجپال آسان آلیہ امام بابا شریف سبحان اللہ زندہ بار. زندہ بار. زندہ باد توجہ ہے. اللہ دوست کتاب کے سبق ہوں مسلمان ایک ایک مسلمان علاقے چڑھ سی نا تو پورے پورے علاقے کافر ہوں دیکھو قربان جایا فرما دیا سفا نمبر ایک سو ستا سٹ فرماتے فرما دیا غیور کا کہ در احتمار ہو حسن خلق خلک متاباد ہوا ایشان فرمایا مومن کو غیرت مند ہونا چاہیے عورتوں کی خواہش کے پیچھے اس کو نہیں جلنا چاہیے آگے فرماتے ہیں غیرت غیر مومنانست کے دخول غیر محرم در حرم روانہ دارت باہر ہمیں خود گورستان حیارتیں دو رشتان مساجے دو مجالے سے مجالے سے ولاضی کے مردانوں سنا درت مجلس چما شنا خونک آپ فرماتے ہیں مومن کے غیرت مند ہونے کی شرط یہ مومن کے غیرت مند ہونے کی شرط یہ کہ غیر محرموں کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر میں نانے دے یہ جائز نہ سمجھے باہر میں خود را اور اپنے گھر والوں کو قبرستانوں کی زیارت سے روکے مسجدوں میں جانے سے روکے مجلسوں میں جانے سے روکے ولیموں میں جانے سے روکے تعزیت ماتم کی محفلوں میں جانے سے روکے جہاں مرد اور عورتیں جمع ہوتے ہیں جہاں مرد اور عورتیں جمع ہوتے ہیں وہاں پر مرد مومن ہونا مومن کو غیرت مند ہونا چاہیے غیرت مند اگر ہوگا تو ایسی چیز ایسے مقامات سے ضرور روکے گا نارا فرماتے ہیں پھر پڑھ دیتا ہوں وہ ہر ہمیں کھد رہا زیارت گورستان اپنے گھر والوں کو قبرستانوں کی زیارت سے روکے وہ مساجد اور مسجدوں سے روکے مسجدوں سے روکے وہ مجالے سے ولائے وہ محاذی ولی میں شادیاں Hey, hey, hey Believe me, I'll be out my coming مادم کی محفلوں سے روکے جہاں پر مرد اور عورت جمع ہوتے ہیں فرمایا ایسی محفلوں سے روکے مرد کو غیرت مند ہونا چاہیے اور غیرت مند ہونے کی یہ پہچان ہے بلکہ آپ فرماتے ہیں یہ شرط ہے کیا مطلب اگر یہ پائی جائے گی تو غیرت مند ہوگا اگر یہ نہیں پائی جائے گی تو غیرت مند نہیں ہوگا غیرت ہوگا تکبیر او میرے دوستوں آج کل کے لوگوں کو ہمارے جیسوں کو پچھلے بزرگوں کا ذکر نہیں چھیڑنا چاہیے بہتر یہی ہے ورنہ ہمارا اپنے ہی منہ کالا ہو جاتا ہے یہی کہوں گا بہتر اپنے پچھلوں سے رشتہ توڑ دینا چاہیے انگریزا نو یہودیاں چاچا ماما بنا چاہیے فرنا یہ بزرگ نے جنہوں سوائے غیرت دین اسلام دے گل کرنی نہیں یہ وہی گلان ہے یہ وہی باتیں ہیں جو آج کشتوں کے منہ سے کچھ سنتا ہے کہتا ہے نئے نکل آئے اور پھڑے منہ کتے تمہیں شرم نہیں آتی نارے تکبیر نارے سادا نارا ری نارے تاک شراب بسپا نے صحابہ مدد محبت, محبت اور شرمیاسی لوگوں کو جو ایسے بزرگوں کے نام لیتے ہیں پھر اسکول میں لڑکیاں بھیجتے ہیں ووٹوں پہ لڑکیاں عورتیں کھڑی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم سننی ہے ہم ہم ہم سننی ہیں ہم ولیوں کے وارث ہیں ہم داتا علی ہجمری کے ماننے بو اور مچھر بھی تو تیرا کی تعلق ہے تیرا کیا تعلق ہے تجھے کیا نسبت ہے یہ اتنا بڑے غیرت مند ہیں ہے فرماتے ہیں ولی موبے عورتوں کو نہ جانے دے تجھے شرم نہیں آتی تھی اسمبلی میں بھیجتا ہے سبحان اللہ ملا جی الحمدللہ اگر ولیوں کا مذہب ہے تو صرف ہمارے پاس ہے بے شک للکار ہے للکار ہے دونوں ہت کر کے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے خواجہ محمد شفیع اجپال دیکھو ادھر دیکھو میں نہیں کہہ سکتا میں کون ہوتا ہوں کسی پر لگا ہوں میں شاہ رمدان اور اولیا کی بات کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں وہ بے غیرت ہیں میں نہیں کہتا چاہے ہم فرماتے ہیں ذخیرت الملوب سامنے ہے اگر کسی کے بازو میں جرت ہے تو ناچیز کے سامنے آئے میں نے عبارت پڑھی ہے وہ عبارت پڑھ کے دکھائے پھر مطلب سمجھائے پھر کشتی کے سواؤں ان شاء اللہ حلوظیم, کوئی جہان میں نظر ہی نہ آئے. پتنی کی تلاقت آکل <سؤال> اٹھائے اور بڑے بڑے کوئی ہتھیری بیٹھے تیت تیت تیرا نام رہے گا اللہ اور اسی زمن میں ایک بار سناتا ہوں آپ نے نے مخلوق کی تین قسمیں لکھی ہیں آپ فرماتے ہیں مخلوق تین قسمیں ایک دوا ہے ایک ایک غذا ہے ایک دوا ہے ایک مرض اور بیماری ہے مخلوق کی تین قسمیں ہیں ایک غذا ہے ایک دوا ہے ایک مرض اور بیماری وبا ہے مخلوق کی تین قسمیں ہیں ایک غذا ہے دوسری دوا ہے تیسری وبا ہے فرماتے ہیں جو آہل دل ہوتے ہیں حضرت صاحب جیسے وہ غذا ہے جیسے غذا کے بغیر گزارا روزانہ کا نہیں ہوتا ان کی صحبت کے بغیر بھی گزارا نہیں ہوتا دوسرا فرماتے ہیں دوسرا فرماتے ہیں دوسری जो جو دوا ہے دوا کی ہر وقت ضرورت نہیں پڑتی روزانہ ضرورت نہیں پڑتی جب بیماری لگتی ہے ضرورت پڑتی ہے تو پھر لگتی ہے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ دنیاوی کاروبار کرنا پڑتا ہے ماش کمایا اور نکلا وہ دوا کی طرح ہیں بیٹھیں گے ضرورت نکالی اور بھاگ گئے فرمایا تیسرے ہیں وبا جو نہ دین کے نہ دنیا کے ان کی صوبت بیٹھنے سے سوائے نہ اور شرک نہیں ملتا فرمایا یہ بیماریاں ان سے پرہیز ضروری ہے توجہ اے جو, جو غذا ہے ان کے ساتھ جتنا صحبت ملے اچھی ہے جو دوا ہے وہ ضروری ہے وقت وقت وقت وقت کی ضرورت تک ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اس کے بعد اس نکل ان سے دور ہونا چاہیے اگر بیماری کے بغیر دوا استعمال کرے گا تو بیمار ہو جائے گا اور تیسری ہے توجہ ہے کہ نہیں تیسری کون ہے ہے <S getting involved> میرے بھائیو یہ بغیرت بڑوے لوگ جو ہیں نا جو بےغیرتی کے سبق دیتے ہیں یہ وہی وبا ہیں ایمان سے کہتا ہوں یہ وہی وبا فرمائی خیر بات کو سمجھئے گا اب تو بات بالکل واضح ہو گئی نا کہ اولیاء اللہ اتنے بڑے غیرت مند لوگ تھے کہ دیکھو کون کون سی جگہوں سے ہمیں اپنے حرم یعنی اپنے گھر والوں کو بچانے کا سبق دے رہے ہیں بولتے ہو کہ نہیں اللہ اکبر و کبیرا اللہ بہت کبیرہ توجہ ہے بلکہ یہاں پر یہ بھی سنا دیتا ہوں یہ بھی سنا دیتا ہوں کہ شاہ حمدان نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے بخاری شریف کی لافل قوم امر و امراطن وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو اپنے معاملات کا حاکم عورت کو بنا دے یہ بھی انہیں نقل کی ہے یہ سفر نمبر ایک سو انہتر ہے سفر نمبر ایک سو اب اب میں بھائی بچوں کی تعلیم کے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں بچوں کی تعلیم کے متعلق اس وقت وہ کیا نظریہ رکھتے تھے اور کیا نظریہ اپنے عقیدت مندوں اور تعلق داروں اور دوستوں اور اہل نصب کو پیش فرما رہے ہیں توجہ ہے بولو بولو اللہ اللہ زندہ جیوار ایک فاطل جیتنا باقنا ہے چیقتا باقد رکھدہ پیر ہے چی ہرنے کا منہ دیر ہے جشتی کوئی علمت ماسا ہے کوئی تولے پر سوا شیر ہے کشتی وہ سنیا کی یادش سف پپر شیر ہے کشتی نارائ تقبیر نارائ تحقیق نارے بابے باب جہاروں صفحہ نمبر ایک سو انسی پر والدین کو ارشادات فرماتے ہیں والدین کے لیے ہدایات فرماتے ہیں اے عزیز بدا کے فرزند امانت نزد مادر و ودر مطالبہ حقوق امانت در مجمع قیامت وہ چوں امانت آئی کہ ری نکائے سو و آترا را وہ جو ہر حقیقت اراؤ بہر جمائل دے ہند بدام آئل کر مادر اگر و پدر و استاد و معلم او از ہوں خیر ولاح باشند آ سارے صلاح الشاعر وراست کردا و از زیاد علم و تقوا سجیت اوسوا وनेक बخت دو جہاں شوال و مادر و پدر و استاد و معلم در ثواب او شریف چون و اگر مادر و پدر و مستاد و معلم فاسق غافل و جاهل باشن آ سارے ظلم و فسق و غفلت جاهل شان در نهاد فرزند مستحکم کردا و مباشرت فسق و فتنه و حج موک تب او شوان بخت دو جہاں ہم آدر و پدر و, و استاد و معلم جملہ سر اس میں او شریق باشن فارسی دنیا بھی اس کو سنے گی اس لیے میں فارسی بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں آپ فرماتے ہیں اے, اے پیارے اے عزیز یہ جان کہ فرزند ماں باپ کے پاس اللہ کی امانت ہے اور اس امانت کے حقوق میدان قیامت میں مانگے جائیں گے اور جب یہ اور فرمایا یہ امانت ایک آئینہ ہے ایک شیشے کی طرح ہے جیسے شیشے میں اچھی بری صورتیں سب آ جاتی ہیں ان کے سامنے اگر اچھا رکھو گے تو اچھا اندر آ جائے گا اگر برا رکھو گے تو برا اندر آ جائے گا سب صورت من ہوتی چلی جائیں گی آپ فرماتے ہیں اگر ماں اور باپ اور استاد اور معلم آہل خیر صلاح سے ہوگا نیک اور سالے ہوگا اس کی نیکی اولاد کے اندر مضبوط ہو جائے گی علم اور تکلا اولاد کی طبیعت بن جائے گی اور دو جہاں کے نیک ہو جائیں گے ماں باپ استاد معلم اس کے ثواب کے اندر شریک ہوں گے اگر ماں باپ استاد معلم فاسق غافل جاہل ہوں گے تو ظلم و فص و غفلت اور جہالت کے آسار اور نشانات اولاد کے اندر فردان کے اندر پیدا ہو جائیں گے مضبوط ہو جائیں گے پھر فسق اس کو ظلم اور فتنہ خود پسندی اور تکبر اور آکر یہ سب اس کی طبیعت بن جائے گی اور دو جہان کا بدبخت ہو جائے گا مادر اور فدر استاد اور معلم سب اس کے گناہ کے اندر شریک ہو جائیں گے ایمان سے بتانا اولاد اولاد کے حقوق ماں باپ پر کیا بتا رہے ہیں تعلیم تعلیم تعلیم کتنا عظیم چیز ہے اسی کو سامنے رکھ کر اس کے شرائط بتا رہے ہیں او والدین خیال رکھنا یہ اولاد تمہاری اللہ کی طرف سے امانت ہے اس کو استاد سالے اور نیک چاہیے ہم نے کیا ہم نے کیا کہا اب کہو ایمان سے کافر پھر بھی نیک سالے استاد ہوتا ہے کہو کافر نیک سالے خیر و صلاح آ فرماتے استاد جیسا ہوگا ویسا رنگ شکرد میں آ جائے گا اور جو لانت استاد شکر شکرد پر پڑے گی استاد بھی شریک ماں باپ بھی اب ایمان رہے سے بتاؤ آٹھ سو سال کتنے سو سال پہلے شادی سات سو سال پہلے وہ یہ فرما رہے ہیں والدین کے لیے اگر ان کا دیا ہوا سبق سال سو, سو سال پہلے ہم نے سنا دیا تو کون سا گناہ دیا بھائی اللہ, اللہ بات اللہ وہی ہے آج کا جدید ماڈرن کسلا ہے نا صحیح پوچھتے ہو نا اور کرام صابہ بیت بیگان دین اسلام ان کے لیے مصیبت بن گیا جی سب دہج لگ رہی کان <laughs> لگ رہ. انہاں یہ حال اوی بن گیا بھائی جی آ نہیں لیندے اسلام دا نام تا بھی پکا نہیں رو جے لے تو بہتا پھکا نہیں راپ پکا نہیں رہنا بلیا دیا کتاباں موجود نے قرآن خدا موجود ہے احادیث موجود نے سب کچھ موجود ہے ہن نام لینا بھی ضرور ہے جی لیند نے کوئی نہ کوئی چلو میں اک بند کر گیا سان آن کے حضرت صاحب کی بلا دسیا جاگرو میں اک بند کر جا گا حاضر صاحب نظر شریف اللہ پاک نے اپنے ہاتھ کا کم لگتا کھ تو لو پاک تو لوگ لینا انہیں یہ چیزاں جیڑیاں چھپیاں نے منظر آم دیا ایمان نال دسو ان کی بنے گا اسلامیہ تالک دا اسلامیہ سکول بنو مسلمان جا اسلام کا نام لینا دربار نہ چمیے تو ادھر بھی گزارا نہیں چمنے دربارہ نومنے آسا لے کے سواد لین جی انہ کی کتاب نو کھولنے اگ کا لمبا پہنتا ہے ایمان دسو یہ اٹھ سو سال پرانا کہ اصا ایمان سے بتاؤ شاہ ہمدان کی اولاد وہ تندہ شاہ بلاول پتہ نہیں کہاں کہاں رہتے ہیں ان کو اپنے ان کے ابا جی کے سبق یاد کرا رہا ہوں ہاں جی میں نے چن چن کے باتیں رکھی ہیں زمانے کو جو جانتے ہیں زمانے کے مطابق یہ بولنا ہوتا ہے اور حکیم اسی کو کہتے ہیں جو بیماری دیکھ کر دوائی دے تو نہیں پوچھ نب نبز دیکھ کر بیماری پہچان کے دوائی دے حکیم وہی ہوتا ہے ہم بھی بھائی ہاتھ رکھتے ہیں پہلے جس چیز کو سمجھتے ہیں اس چیز کی ضرورت ہے کتابوں سے وہی ڈھونڈ لاتے ہیں ہے وہی زمانہ بات نہیں اللہ لاہ لا, لا, لا, لا, لا, نارا تقبیر نارا رسالت نارا حقیق نارے حضری نارا, نارا غوثیہ اللہ محمد دار یا راجی خاج فٹ حضور حدور شاہ حمدان محمد شبی یجپال بھی گندا ہو ماحول بھی گندا ہو ہرشا گندی ہو پیچھے بچے کی بچے پھر کام دان کا ذکر کریے شاہدان کا ذکر اللہ آج کے بعد ہمیں مشورہ کرنا چاہیے مشورہ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے تمام اولیاء کو اسلام کو جواب دے کر اللہ رہتا ہمیں پریشان کر رکھا ہوں کہ بہت اب کوئی ایسا کمینہ بھی ہوگا جو میری یہ جو آواز ہے یہ جو جملے ہیں نا اس کا کلپ بنا کر وہ چڑھا دے گا کہ دیکھا ہے چشتی کہہ رہا ہے چشتی کہہ رہا ہے اسلام کو اور بزرگوں کو ایک طرف رکھتے ہیں انہوں نے بہت پریشان کر رکھا ہے جملہ جملہ لگا ایمان سے کہتا ہوں کوئی نہ کوئی خنزیر کا بچہ ضرور ہو لیکن وہ خنزیر کا بچہ اتنا نہیں سمجھتا میں کیا کہہ رہا ہوں وہ خنزیر کا بچہ کو شرم کا میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں شرم دلانے کے لیے اللہ شرم کرو یا اسلام کا نام لینا چھوڑ دو یا اسلام سے غداری کرنا दिया چھوڑ دو یا اسلام اور اولیا کا نام لینا چھوڑ دو یا اولیا سے بغاوت کرنا چھوڑ دو یا اولیا کی تعلیمات کا جو نام لیتا ہے اس کے دشمن بن کر اولیا کے دوست کیسے بن سکتے ہو جیوا جیوا جیو جیو جب تک سورج امداد رہے گا جب تک سورج امداد رہے گا سمجھ جو ہے لوگ قلندر اقبال نے شاہے ہمدان کا ذکر فرمایا قلندر کے حوالے سے ایک بات ارد کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں شاہ ہم کی بارگاہ کے اندر حضور والا ایک مشکل ہے حل فرمائیے فرمایا کیا مشکل ہے حضور اللہ نے مجھے بھی بنایا مجھے بھی بنایا اور نیکی سب نیکی کا مجھ سے مطالبہ فرمایا میرے مقابلے میں ابلیس بنا دیا وہ برائی کی طرف دعوت دینے والا ہے اس کو بھی یہاں زمین پہ رکھ دیا اور مجھے بھی رکھ دیا پریشانی یہ ہے میرے ساتھ اس کو کیوں رکھا وہ تو میری دیکھی میں رکاوٹ بننے والا ہے رکاوٹ ڈالنے والا ہے وہ دشمن ہے وہ دشمن ہے میں دوست بننا چاہتا ہوں اللہ کا اللہ نے اپنے دشمن کے ساتھ مجھے کیوں رکھ دیا یہ میرا میری پریشانی ہے میرا سوال ہے بتائیے اس کا کیا جواب آ فرماتے اقبال اے میرے بیٹے سن اس میں یہ راز ہے ایک طرف دشمن ہے ایک طرف تو ہوئے دشمن تجھے اپنی طرف بلائے گا اب اللہ پاک تیرا امتحان لینا چاہتا ہے دشمن سے ٹکراتا ہے یا دشمن کو استاد بناتا ہے حق کے جیوا جیوا جیوا جیوا جب تک سورج داد رہے گا تک سورج رہے گا ایک کوئی خانے وال کا بیوقوف ہے وہ اس نعرے پہ اعتراض کرتا ہے وہ کہتا ہے یار اس کے درویش نعرے مارتے ہیں نہ سورج رہے گا نہ چاند رہے گا جس نے تیرا نام رہے گا یہ دیکھو بھائی اور میں نے کہا یار تو اس درجے کا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مبالغہ کیا چیز اللہ اور تو نے بلاکت کے اندر بدی کا بھا بھی نہیں پڑھا اللہ بلاغت <تصفيق> کے تین فن ہے وہ بدی کے کا مبالغہ تو پڑھ لے پہلی درویش نے سننے تین دیا رمضان سمجھ نہیں ساٹیاں کی نیاں نہم زندہ بار زندہ بابا زند آباد قلندر اقبال فرماتے ہیں شاہ حمدان جواب دے رہے ہیں فارسی میں سناتا ہوں فرماتے ہیں شاہ حمدان اقبال کو فرماتے ہیں بزم پا دمر اللہ فرماتے ہیں اللہ نے شایدان اور کاصر کو اس لیے پیدا فرمایا ہے توجہ توجہ کہ ایک بزم ہے ایک رسم ہے فرمایا باطل کے ساتھ کفر کے ساتھ بزم کرے گا تو ببال بن جائے گا اگر رزم کرے گا تو سراپا جمال اور کبال بن جائے گا معلوم ہو یا کافروں کو استاد نہیں بنا سکتے ہیں کافروں سے بزم نہیں کر سکتے ان سے تو رزم کا حکم ہے انگریزوں کی بکواس آج نہیں لکھتے بتاؤ یار سات سو سال چھ سو سال پرانے بزرگ ہیں ان کی روحانیت کے ساتھ یہ تعلق جوڑتے ہیں تعلق قائم کر کے اور پھر ان سے سوالوں جواب کر کے اور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اقبال کس درجے کا بندہ ہے اللہ کبیرہ توجہ نہیں فرمائی اس کا مطلب ہے اللہ نے یورپ کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ مسلمان اس کے ساتھ رزم کریں ہم سوچ رہے ہوں لانتی پر جو بزم کر بیٹھے ہیں توجہ ہے وہ بولو پدم جانتے ہو بدم محفل رزم کس کہتے ہیں جنگ کو رزم کس کو جنگ کو پدم محفل کو آپ فرماتے ہیں محفلیں دوستوں سے ہوتی ہیں ہائے ہائے ہائے محفلیں دوستوں سے ہوتی ہیں جنگیں دشمنوں سے ہوتی ہیں فرمایا باطل کو اس لیے نہیں بنایا کہ تیل پینگا بہدار ہو جی کیا بات ہے چاہے ہم بتا رہے ہیں نہیں رہا, میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا اب اللہ چاہے ہمدان بتا رہے ہیں اقبال کو بتا رہے ہیں اقبال نقل کر رہے ہیں سکولوں کی دیواروں کالی کرنے والے اقبال کے نام کے ساتھ تمہیں شرم آنی چاہیے تمہیں شرم آنی چاہیے و بے شرم و حیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت پر سب پہ سبکت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی اور اتنے بڑے بے حیا بنتے ہو ایک طرف اسلام کا نام لیتے ہو دوسری طرف اس سے بغاوت رکھتے ہو یار تو اللہ یہ کام تو ابو اجال بھی نہیں کر سکتا کیوں اسلام سے بغاوت کرتے ہوئے دگا بازی کرتا ہوں اسلام سے اقبال فرما رہے ہیں مجھے شاہ ہمدان کہتے ہیں کافر کو اس لیے بنایا ہے دیو اور شیتان کو اس لیے اللہ نے بنایا تاکہ تُس کے ساتھ رقم کر اس لیے نہیں بنایا گا تو پس مکنے. یعنی دوست بھی کریں محفل کر دوستی اور, اور محفل, محفل کے فرمایا اگر دوستی کرے گا شیطان سے تو فرباد ہو جائے گا اگر اس سے دشمنی رکھے گا تو فرمایا باد ہو جائے گا جی سبحان, سبحان اللہ, اللہ سبحان اللہ نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر اہل سنت استاد محترم تلا مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب حضور قبل خواجہ محمد شفیق اجپال آستانہ عالیہ امام آباز شریف آستان عالیہ شرکپور شریف آستانہ عالیہ ہمدام شریف, عالی حمدان شریف سبحان اللہ زندہ بولو سبحان اللہ اللہ ہائے ہائے دوست حکومت پاکستان سے ایک شکایت کرنا چاہتا ہوں شکایت کرنا چاہتا ہوں یعنی یہ وہ شکایت ہے جس کا کرنے سے تعلق ہے اللہ یہ بھی سوال مقدر کا جواب ہے ناچیر کے دوست پورے ملک میں بلکہ باہر کی دنیا میں بھی محض دین حق حق و صداقت کی بڑھائی ایسے ہی ہے نا حکومت کے کچھ ضلعوں کے انتظامیہ کے عہدے دار وہ ان دوستوں کی دلشکنی کرتے ہیں اور ان سے ظلم کرتے ہیں کہ یہ ناچیز کو اپنے علاقے میں حق اور سچائی کا بیان سننے کے لیے بلانا چاہتے ہیں اور وہ لوگ منظوری نہیں دیتے پورے پاکستان کے دوسرے ضلع میں خطابات ہو ہیں. منظوریاں جاری ہیں حکومت کو خوش ہو جائے آپ کو پتہ ہے حکومت بھی جانتی ہے کہ ہم پورا من لوگ شاہ ہم کی طرح حق جابر سے جابر بادشاہ کے سامنے کہنے سے بات کیا شاہ ہم کو جب تیمور کورکانی نے بلایا تو اس کو پتا تھا کہ آپ قبلہ کی طرف پشت کر کے نہیں بیٹھے آپ قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھے اس نے بندوبست ایسا کیا کہ یہ میری طرف منہ کرے گا ظاہر ہے میرے پاس تو بیٹھنا ہے میری طرف منہ کرے گا تو پیٹھ اس کی قبلہ کی جانب لہذا ایسا میں بندوبست اس نے ایسا ہی بندوبست کیا آپ آئے اس کی طرف پیٹ کر کے اس نے کہا تم نے قبلہ کی طرف پیٹھ کی ہے آپ نے کمال جواب دیا یہ محمد اجوای ہو سبحان اللہ آپ نے فرمایا جو شخص بھی تیری طرف رخ کرے گا اس کی قبلہ کی طرف پیٹ ہو جائے ایسی چوٹے مارتے رہے تیمور جیسے ظالم کو اور تیمور لنگڑا تھا لگڑا کامور ظالم تھا لیکن یہ ذہن میں رکھنا تھا. ہمارے زمانے کا وہ ولی ہے. جی. ہمارے زمانے کے جو ولی ہیں نا ان سے اس زمانے کے ظالم اچھے تھے جی آج کی جو ولایت ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں <laughs> سبحان اللہ تیمور کو ایسی باتیں سنائیں انہوں نے کہ آپ کا دربار دربار دربار آپ کا آپ کا دربار تیمور نے تعمیر کرو تیمور کی تعمیر ہے اور سیدھی ایسی سنائی دیکھیں گے کتنا عجیب بات لگائی اللہ اور ایک حاکم ایک حاکم نے آپ کو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے آہد کیا ہے آسمان سے تلواریں پر تلواروں کی بارش ہو زمین آگ بن جائے اے پروردگار حق کہنا اور حق پہنچانا علی حمدانی نہیں چھوڑے ہاں ناراض سب بھی ناراض مفتی محمد فضل احمد ششتی صاحب حضور قبلا خواجہ محمد شفیل اجپال آستان امام سبحال اللہ توجہ ہے؟ تو بھائی یہ دوست بچارے کسی سچ کے یہ, بھی عاشق ہیں. ہیں. یہ بلانا چاہتے ہیں آگے آپ کے کچھ ضلعوں کی ضلع میاں والی ضلع میاں والی میں یہ تازہ ترین پریشانی آ رہی ہے چند دن پہلے لودرا میں ایسا ہوا لوگرا کے دوستوں نے ڈی پی او کے دفتر کے سامنے دو سو دوست نے دھرنا دے دیا اس کے نتیجے میں الحمدللہ پہلے تو انہوں نے کہا جی ایجنسیاں یہ کہہ رہی ہیں ایجنسوں کی میٹنگ ہوئی فلان ہوا لیکن یہ سب کس بیانی تھی کوئی میٹنگ نہیں جی اجنسیوں جی کا مسئلہ ہوتا تو پورے پاکستان میں پابندی ہوتی جی یہ جی بنتا ہے ایک دلے باقی, باقی پاکستان کے پاکستان پاس ہے کیا تو انہوں نے دھرنا دیا آخر اسی تاریخ کو الحمدللہ اس علاقے کی انتظامیہ نے جلسے کی سبحان اللہ ہم شکریہ آزاد ضلع میاں والی کے انتظامیہ تنگ رہی گے مجھے معلوم ہے وہ کس شخص کے کہنے پہ تنگ کریں گے مجھے معلوم ہے میں اعلی حکام کو خبردار کرنا چاہتا ہوں وہاں پر آج دوستوں نے دھرنا دیا اور کل بڑھے گا میں اعلان کر رہا ہوں کل دھرنا بڑھ جائے گا اور یہ وہی دھرنا ہے جو سنت رسول ہے ملتان کے اندر میں میں خبردار کرتا ہوں ایک دھرنا وہ ہے جو حرام ہے حرام ہے حرام ہے ایک دھرنا وہ ہے جو سنت ہے سنت ہے سنت ہے حرام دھرنے دینے والے دوسرے ہیں اس کو حرام بتانے والا ناشیر ہوں پورے ملک کے اندر میں نے ان کی مخالفت کبارہ کر کے الحمدللہ پورے ملک میں دوستوں کو بتایا راستے روکنے حرام ہیں توڑ پھوڑ حرام ہے اس طرح لوگوں کو نقصان پہنچانا حرام ہے کوئی اللہ پھر الحمد سنت کے مطابق دھرنا یہ ہے کہ جس کے ساتھ شکایت ہے اسی کے گھر کے سامنے بیٹھ جانا جی جی آتا جاتا پوچھے بھائی کیوں بیٹھے ہو اس کو بتاتے رہنا تاکہ اس کا دوا لگتا رہے وہ پریشان ہو کر شکایت دور کر دے یہ سننا چاہیے ایک لاہور کے ڈاکٹر نے جب دھرنے کو سنت اپنے دھرنے کو سنت ثابت کرنے کی کوشش کی اس کوشش کو ناکام کرنے والا ناچیز ہے اس نے آپ ترغیب ب کتاب کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی تھی اور ناچیز کو دوستوں نے بتایا ناچیز نے وہ کتاب اٹھائی وقت کلیل قلیل تھا تحید تحید پینٹ میں کتاب کرنا تھا راستے میں ہی میں نے اللہ سے اللہ کیا اللہ اگر حق. تجھے بتانا مطلوب ہے پسند ہے تو یہ حدیث مل جائے مجھے اب دو جلدوں کی کتاب تھی دو جلدوں کی کتاب سے اس حدیث کو تلاش کرنا بہت مشکل تھا تو راستے میں گاڑی کے اندر ہی مجھے حدیث مل گئی میں نے مطالعہ کر لیا اور سمجھ لیا کہ اس نے غلط جانا جا کر میں نے موضوع ہی وہی لگا دیا سبحان اللہ. اور لو, ہاں جی وہ آدیش کیا تھی ایک ساتھ آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ مجھے پڑوسی تنگ کرتا ہے آپ نے فرمایا ایسا کر سامان اٹھا سامان اٹھا اور اس پڑوسی کے گھر کے سامنے راستے پہ رکھ کے بیٹھ جا لوگ پوچھیں کہ بھائی کیوں بیٹھا ہوا ہے تو تم بتانا کہ مجھے ہم سایا تنگ کرتا ہے انہوں نے ایسا کیا دوسرے دن ہم سایا آیا اس نے ارد کی ہزور مہربانی میری توبہ میں اس کو کبھی پریشان تنگ نہیں کروں گا اس کو آپ فرمائیں یہ سامان اٹھا لیں سبحان اب میرے بھائی جو غلط فہمی لگی کسی کو مجھے تھی اس نے سمجھا کہ سامان راستے کے درمیان میں حضور نے رکھوایا تھا یہ غلط رہے ہیں. راستہ روکنا حرام ہے یہ اس طرح ہے جس طرح کوئی عام عرف ہمارے میں بچلتا ہے تو کہتے ہیں یار فلانا کتے یا وہ سڑک دریڑی لاغے کھلوتا ہے تو کوئی پاگلی سمجھے گا کہ وہ سڑک دے بچکار ریڑی لاغے کھلوتا ہے سبحان اللہ وہ دا مطلب یا کنارے دکھلوتا ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ wah! Wah! حضور نے بچکار نہیں سی باؤنا سڑک راہ مطلب کنارے رکھ کے بہ جائے یہ وہ دھرنا ہے جو سنت ہے تو بھائی ایسا درنا میاں والی میں کل ہوگا آج ہوا لیکن انتظامیہ نے ہٹ کر بڑی ہٹ درمی مات سے مات مات مات ان کو جواب لکھ دیا کیا لکھ دیا وہ ڈرامہ ہے جو لکھا ہے جھوٹ ہے کوئی حقیقت حقیق نہیں ہے اس کی اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ ایجنسیوں کے خلاف بولتا ہے یہ فلاں کے خلاف بولتا ہے یہ پولو کے خلاف بولتا ہے اس پر پابندی ہے میں سوال کرتا ہوں یہ ضلع میاں والی جو ہے یہ جن چیزوں کے خلاف بولنے کا الزام دیا یہ صرف ضلع میاں والی کی حدود میں حدود میں ایسی چیزوں کے خلاف بولنے کا الزام ہے باقی پاکستان میں کیوں نہیں جی اگر تمام حکومت کی طرف سے ایسا ہے کہ تمام حکومت کہتی ہے کہ یہ ایسے ایسے خلاف بولتا ہے اس وجہ سے پابندی ہے اس پر تو یہ پابندی تو پورے ملک میں ہونی چاہیے تھی میاں والی میں مخصوص کیوں ہو گئی جی سبحان اللہ شرارت مت کرو شرارت مت کرو سبحان اللہ ہم تمہارے آئین مجبوری کی وجہ سے مجبوری کی وجہ تمہارے آئین کے دائرے میں ہیں تمہارے آئین کے دائرے میں ہیں تمہارے دستور سے باہر نہیں ہو رہا ہے ہم تمہارے ٹیکس دیتے ہیں ایک لاکھ کے قریب بل آتا ہے میرا میرا بل ایک لاکھ کے قریب چیز کے گھر کا بل مدرسے کا ایک لاکھ کے قریب آتا ہے اس پر دیکھو ٹیکس کتنا ہے بتی کی قیمت کتنا ہے اور ٹیکس کتنا ہے ٹیکس ہم اسی طرح سارے ہم تمہارے ٹیکس نہ ادا کریں ہم تمہارے دستور کو توڑے تم کو جتنا تمہارے دستور میں اجازت ہے وہ اجازت سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اگر تم کہتے ہو یہ فلاں کے خلاف بولتا ہے حالانکہ میں نام نہیں لیتا میں بات کر سکتا ہوں اور بات کسی کی نہیں روکی جا سکتی جو نام لے کر ہمارے خلاف بھی بولتے ہیں اور دوسرے فرقوں کے خلاف بولتے ہیں روزانہ ان کے جلسے ہوتے ہیں تو مرے ہوتے ہیں وہاں ہمیں ایسا مردہ مت سمجھنا نچھے نکھر کپوشوں کو ہمیں ایسا مردہ مت سمجھنا یہ سلطینی ماں والا معاملہ ہمارے ساتھ سلوک کرتے رہو گے اور ہم دلیلوں کر خاموش رہیں گے نہیں میں حکومت سے بار بار کہنا چاہتا ہوں وہ اپنے ڈی پی او میاں والی کو سمجھا دو وہ منظوری بحال کر دو وہاں پر کھانے والی عبد کھانے والی نے جلسہ کیا اور میرے خلاف خطاب کیا تم کہاں تھے کہاں تھے تم ان کی عزت ہے اور ہم تمہیں بندر رکھتے ہیں ان... ان کو بھی بلایا وہ جلسہ کریں اور میں بھی جلسہ کرتا ہوں دیکھو اب ہم کس کے پاس زیادہ آتی ہے ایمان سے کہتا ہوں وہ بھی بیماری میں جلسہ کریں میں بھی جلسہ کرتا ہوں وہ دس بھی بلائے میں اکیلا آؤں گا پھر دیکھ لینا کس کے پاس زیادہ للکار للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے حق کی صبح پاتل کی شام کو فساد کرنے پہ مجبور مت کرو ہم نے ان کو الحمدللہ للہ دین کا کاربند بنایا ہوا ہے. یہ شریعت رسول کے پابند ان کو غلط راستے پر چلنے پر مجبور مت کرو بار بار کا ظلم انسان کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیتا ہے کیوں ظلم کر رہا ہے رہے ہیں ہم نے یہ مطالبہ تم سے نہیں کیا تم نظام مصطفیٰ نافذ کیوں مجھے معلوم ہے تمہارا وجود اپنا نہیں تمہارے بس کی بات نہیں نہ تمہاری نیت کی بات ہے نہ تمہارے بس کی بات ہے نظام مستفیٰ تم سے محال ہے اگر تم نظام مستعفی کی بات کرو تو انگریزوں کے ساتھ تمہاری جنگ ہے اور انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے خدا رسول کے ساتھ تو جو مرضی کرو کر سکتے ہو لیکن ادھر نہیں کر سکتے ہمیں میں ہم معلوم ہے لہذا ہم ایسا مطالبہ تم سے کرتے ہی لیکن اتنا مطالبہ ضرور کرتے ہیں جو تمہارے دستور کے اندر جس کی گنجائش ہے پولو کے خلاف بولنا پولو کے خلاف بولنا کب پولو کے خلاف بولتا ہوں پولو پلاؤ ڈرم پلاؤ کسی کو پورا ڈرم پلاؤ میں لیکن اتنا بات ضرور کروں گا اتنا بات میں نے ملتان کے جلسے میں بھی جہاں بھی کر دیتا ہوں اتنا بات ضرور کروں گا کہ لوگوں کو مجبور تو نہ کرو خود ہی تو کہتے ہو کہ دین میں جبر نہیں جب دین میں جبر نہیں ہے تو پولو میں جبر کیوں آ گئے بھائی یہ پولو دین سے بھی بڑا ہو گیا یہ پتا نہیں بندر کا بنا ہوا ہے پولو کا کترا کس بلا کا بنا ہوا ہے یہ تمہارا پلیت خطرہ جو ہے یہ دین سے پاک دین سے بھی بلند ہو گیا ہے اس میں جبر نہیں ہو سکتا ہے اس میں جبر کیوں ہو رہا ہے یہ حق بنتا ہے کہ نہیں بھائی اگر وہ اس کے فرض ہونے کی دلیل دیتے ہیں اگر وہ اس کے فرض ہونے کی یہ دلیل دیتے ہیں اگر وہ اس کے فرض ہونے کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ پانچ پورے ملک میں پانچ لڑکوں کو دس لڑکوں کو پولو لگا تو میں نے پشاور کے سانحہ میں خود جا کے تصدیق کی تحقیق کی جب ایران سے واپس آیا تو فوراً پتہ چلا کہ پشاور کے علاقے میں یہ سانحہ واقعہ ہو گیا ہے اولیوں کے قطرے پینے سے ستر اسی کے لگ بھگ لڑکا مر گیا ہے اور ادھر طوفان کھڑا ہو گیا اور ہسپتال جلا دیا گیا میں نے گاڑی پکڑی اور پہنچ گیا دوست آبا وہاں پر موجود تھے فلمیں بنائی میرے پاس موجود کی تصدیق بالکل سچا واقع اب دس کو پولیو لگ گیا تو اس کے فرض ہونے کی دلیل بن گیا اور سو پولیو کے قطرے پینے سے مر گیا تو اس کے حرام ہونے کی دلیل کیوں نہیں بن رہا بھائی اگر تم کہو کہ اتنی بات بھی کوئی نہ کرے تو بھول جاؤ ہم بھی چاہے حمدان جیسے فقیروں کے وارث ہیں میں روک میں اس کو روکتا تب روکتا اگر میں کہتا پلانا نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ ڈرم بھی پلائیں گولی گولی گولی کے زور سے جیل کی تھمکی کے زور سے تو میں وہ ڈرم بھی پلائیں تو جاؤ مظلوم بن کر پی جاؤ حسین کی سنت سن مزلوم بننا حسین کی ہے میں کب روک رہا ہوں بھائی میں تو مشورہ دے رہا ہوں مشیر بھی تو رکھ لے ہوں اور بھی تو میں مشورہ دے رہا ہوں میں کون سا تم سے لڑ رہا ہوں یار اتنے بے شرم لوگ ہیں یار یہ اتنے جھوٹ بولتے یہ روکتا ہے روکتا ہوں میں کہہ رہا ہوں جس کے ساتھ وہ ظلم و جبر کرتے ہیں اور جبرن پلانا چاہتے ہیں وہ اس کو آگے لڑنا نہیں چاہیے میں تو خدری لڑتا عمر شریف پہ گیا ہوں وہاں پر بھی لانت لے کر کھڑے ہوئے تھے مجھے کہا عربی میں بھوک بول میں نے عربی میں دو چار جملے اس کو بولے اب ان بدھوں کے پاس کیا جواب تھا یہ جتنے بھی بدھو ہوتے ہیں ظالم جتنے بھی ہوتے ہیں سارے بدھو ہوتے ہیں جتنے ظالم ہوتے ہیں وہ سب بدھ اب جواب اس کو آیا نہیں وہ میں گواہ ہوں میں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں میں نے خود خود اپنے منہ میں ڈال لیا اور آگے جا کر سوچ لیا میں ایسا میں ایسا زہر نہیں پی سکتا تھا یہ میں برملا کر او یار ایمان سے اب مولوی بھی پاگل ہیں جو مولوی کہیں کہ نظام مستفیٰ نافذ کرو ارے وہ تو پولو کے کترے کو سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود انگریز کی فرما برداری میں جبرن پلا رہے ہیں اور ان کو اتنا نہیں کہہ سکتے یار سب کم از کم مجبور تو نہ کرو نا اور پھر اتنا عجیب بے شرمی نیٹ ان کا اپنا ہے نیٹ بھرا ہوا ہے پولو کے قطرے کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا ڈاکٹر بول رہے ہیں بول رہے ہیں یا بھونک رہے ہیں دو ہی باتیں یا بول رہے ہیں یا بھونک رہے ہیں تو ایک عجیب بات ہے یہ نہ ان کا بولنا سنتے ہیں نہ پھونکنا سنتے ہیں تو جب وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس میں یہ ہے اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ستر بچے کو مرتا ہوا میرے پاس ریکارڈنگ ہے فلم ہے جو دیکھنا چاہے میں دیکھ سکتا ہوں اب اتنا کچھ نقصان اور بربادی دیکھنے کے بعد ہم خوشی سے کیسے پئیں بتاؤ تو صحیح ہے تو میں تو اگر کہتے ہیں کہ یہ ہے حکومت کے خلاف بولنا تو یہ ہمارا فرض ہے بھائی یہاں ہم بولتے رہیں گے اور میں ضلع میاں والی میں بھی بولوں گا انشاءاللہ شاء اللہ ضلع میاں والی میں جلسہ کروں گا انشاءاللہ شاء اور پھر وہاں پر بھی بولوں گا اور ایسے ہی بولوں گا اگر اگر یہ بولنا بھی جرم ہے تو پھر تو فرض ہے بھائی یہ کیا ظلم ہے تمہارے خلاف بغاوت کرے کہ تمہیں شرم نہیں آتی اسمبلی کے اندر تمہارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرسیاں اٹھا اٹھا کر مارتے ہیں ماں بہن کی پتہ نہیں کیا کمتی گلیس گالیاں نکالتے ہیں وہ تمہیں گوار اور جو صحیح خدا رسول کی سیدھی ساتھی بات بزرگوں کی کرتا ہے وہ میاں والی کے پولیس ان غنڈوں کو گوارا کیوں نہیں ہے بھائی جو پولیس والے انتظامیہ والے ناچیز کا جلسہ نہیں روکتے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بہاول نگر اور میاں والی کے جو روکنے والے ہیں ان پولیس والوں کو ہم گا کہتے ہیں گڈا وہ اونٹے ہیں اور پیسوں پہ, پیسوں پہ پیسوں پہ ایسا کرتے ہیں ناچتے ہیں جو ان کو پیسہ لگا دیتا ہے اس کی مانتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم ہمارا حکام سے کہہ رہے ہیں یہ تمہاری ان دو ضلعوں کی انتظامیہ رخ فسادات کی طرف کر چکی ہے مہربانی کریں ان کو روک لیں ان کو روک لیں دان کے جلسے میں اتنے بڑے الشان اجتماع کے اندر نا چیز نے بھر یہ آپ کو بتا دیا ہے کیوں میں دوستو آپ تمام دوست صحیح وعدہ کرنا ہے جھوٹا وعدہ کو وعدہ نہیں کرنا کھڑے ہو کر جو ہے احتجاج صحیح کریں کھڑے ہو کر احتجاج کا مظاہرہ کریں ہاں ایمان سے بتائیے ہو گئی ایجنسیوں کے لوگ یہاں پر ضرور ہوں گے وہ حکومت کو خبر دیں گے آپ آپ اپنے اپنے ایسے حقوق جائز حقوق کے مطالبات کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں ان شاء اللہ اکبر نیسال اسلام زندہ شاہدان تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام شوگر دی دوائی جنہیں لینی ہوئے بہت مفید دوائی انسولین چٹ جاتی وہ باہر ڈرائیور صاحب کو لوگ پانچ سو روپئے شام ایک کیپسول کھانا ہے. ایک پانی نال سویر نار منہ دوسرا بعد کھانے ددھ ل